رحمہ اللہ خرون یہ باب باب و احل کا ذکر ہو رہا ہے یا زمینوں کو آباد کرنے کا بیان ہو رہا ہے زمین سے متعلق حدیثیں مختلف طرح کی ہیں یہ حدیث جو پڑھی گئی آپ لوگوں کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی کنواں کھودے تو اس کنوئیں کے آس پاس چالیس ہاتھ تک اس کا ہے اس کے جانوروں کو پانی پلانے اور بیٹھانے کے لیے حدیث حسن ہے یعنی اگر کوئی شخص ہے کسی بنجر زمین میں جو کسی کی ملکیت نہ ہو کسی کی زمین نہ ہو غیر آباد زمین ہو اس میں اگر کوئی شخص سے کنواں کھودے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے کنویں کے چاروں طرف چالیس ہاتھ تک کور کر سکتا ہے اس کا چالیس ہاتھ تک چاروں طرف ناپ کر کے وہ کور کر سکتا ہے اور اس کو اس کی حد بندی کر سکتا ہے وہ اس کا حق ہے اس کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اس طرح کی جانور کی ضروریات کے لیے یہ حدیث حسن ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے لیکن اگر وہ کنواں وہ اس کی اپنی زمین میں ہے اور اس کے آس پاس دوسروں کی زمینیں ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس حدیث کے پیش نظر چالیس ہاس تک وہ قبضہ کر لے کیوں اس لیے کہ بنجر زمین کو آباد کرنے اور اس طرح کی جگہوں پر کنواں وغیرہ کھودنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو کسی کی ملکیت نہیں ہے تو اس کا حق ہے کہ چالیس ہاتھ تک چاروں طرف وہ قبضہ کر لے اور اس کا اپنے, اس کے اپنے جانوروں کے لیے لیکن اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو اس پہ اس کا حق نہیں ہوگا ہی رضی اللہ تعالی أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه, عرضاً أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصحه بن حبان والإسناد صحيح القماء بن وائل بن حجر الكندي رضي الله تعالى عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں القمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں وائلبن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضارہ موت میں ایک زمین بطور جاگیر عنایت فرمائی تھی اقبال اردن کا مطلب کہ انہیں ایک زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی کہاں حیدراموت میں حیدراموت یمن کا شہر ہے تو اس طرح سے اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حکومت جس کو چاہے زمین جاگیر کے طور پر دے سکتی ہے جبکہ وہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں بہت ساری روایت روایتیں سے مروی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطیہ ان کو زمین عطا فرمائی تھی والب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتا زبیر فارسی فراسحتہ کام فما غما بے سوتحی فقال روا ابو داود و عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھوڑے کی دوڑ کے برابر زمین عطا فرمائی یعنی وہ گھوڑا دوڑائیں جہاں گھوڑا جا کر کے رک جائے وہاں تک ان کو زمین عطا کی عطا فرمائی اور جب انہوں نے گھوڑا دوڑایا جہاں گھوڑا رک گیا تو اس کے بعد اپنے کوڑے کو بھی زور سے پھینکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ان کا کوڑا گیا ہے وہاں تک ان کو زمین دے دو تو بادشاہ وقت یا حکومت وقت کے اختیار میں ہے کہ اگر کسی کی زمین نہیں ہے غیرآباد زمین ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے تو جس کو چاہیں حسب ضرورت حسب مناسبت دے سکتے ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے البتہ صحیح حدیث سے اس طرح کی پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں کہ بادشاہ دے سکتا ہے وان رسول من الصحابه رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلى والماء والنار رواه احمد وابو داود ورجالهم ثقات حديث حسن ہے صحیح حدیث ہے اس کے صحیح ہے صحابہ میں سے ایک آدمی سے یہ روایت مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رفسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا یہاں پر صحابی کا نام ذکر نہیں ہے اگر روایت میں کہیں بھی صحابی کا نام ذکر نہ ہو تو وہ روایت معتبر سمجھی جائے گی کسی صحابی کے نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت ضعیف قرار نہیں پائے گی کیوں اس لیے کہ صحابہ کلہم عدول صحابہ سب کے سب عادل ہیں لیکن اگر یہی روایت صحابہ سے پہلے کسی تابعی کے بارے میں ہو کسی تابعی, تابعی کے بارے میں ہو کہ ان رجل من التابعین کہ تابعین میں سے کسی آدمی سے یہ روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کسی صحابی سے تو وہ روایت کیا ہوگی ضعیف کرار پائے گی کیوں اس لیے کہ وہ راوی جس سے یہ روایت نقل کی جا رہی اس کا کچھ پتا نہیں کہ کون ہے مجہول راوی ہے اس کا کچھ پتا نہیں کہ وہ کون ہے اس کا باپ کون ہے کہاں سے میں حاصل کیا اس کا استاد کون ہے اس کے شاگرد کون ہیں لیکن صحاب کرام کے بارے میں اگر یہ ہو کہ صحابی کا نام نہ ہو تو کافی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ غزوہ کیا تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا غزے میں کہ لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں انارو شرکا اناس تین چیزوں میں لوگ شریک ہیں یعنی سب لوگ اس میں شریک ہوں گے کسی کا کوئی خاص حصہ اس میں نہیں ہوگا لیکن ان چیزوں میں ان تین چیزوں میں جو کسی کی ملکیت نہ ہو کسی خاص کے شخص کے قبضے میں نہ ہو بلکہ کسی کی ملکیت نہ ہو بلکہ وہ وہی زمین میں ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو کون سی تین چیزیں ہیں فلکلا گھاس میں سب لوگ اگر کہیں میدان ہے گھاس وہاں پر ہے تو کوئی اس پر قبضہ نہ کرے کہ ہمارے مویشی چلیں گے بلکہ سب لوگ اس میں چرائیں گے جن کے بھی مویشی ہیں جن کے بھی جانور ہیں اسی طرح سے پانی ہے کہیں گڑھا ہے کوئی تالاب ہے جھیل ہے جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے تمام لوگوں کے لیے ہے تو اس میں کوئی شخص اس پر قبضہ نہ جمائے بلکہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ نار اور اسی طرح سے آگ آگ میں بھی لوگ شریک ہوں گے اس کی کئی توجہ ہی لوگوں نے کی ہے کہ اس سے یا تو مراد آگ سے مراد ایندھن ہے لکڑی وغیرہ ہے جو جیسے کہیں کسی علاقے میں جنگل میں لکڑیاں ہیں تو اس میں اس سے فائدہ اٹھانے میں سب لوگ شریک ہیں کوئی خاص آدمی اس پر جا کر کے قبضہ نہ کرے یا اسی طرح سے اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پتھر سے آگ جلائی جاتی ہے ہاں جبکہ وہ بے آباد اور بندر زمین میں ہو اور بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے چراغ وغیرہ لیا ہے کہ اگر روشنی کسی کے جو ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے پاس چراغ وغیرہ نہیں ہے تو سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے دے اس کو بند نہ کرے اور اس کو اپنے قبضے میں نہ کرے یا اگر آگ ہی مراد لے لی جائے آگ ہی مراد لے لی جائے جیسے کسی نے جو ہے آگ جلائی آگ جلائی جب جاڑے کا دن ہے جاڑے کا دن ہے آگ جلائی میدان میں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں سب لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے جبکہ کہ وہ اس پر پیسہ وغیرہ خرچ کر کے خرچ نہ کیا جائے ایسے قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے جو ہے لکڑیاں وغیرہ ہوں ایندھن بھی فری میں مل رہا ہے اور سب کچھ مل رہا ہے تب اس پر کوئی قبضہ نہ جمع بلکہ سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے لیکن البتہ اگر جو ہے یہ سب ساری چیزیں کسی کی ملکیت ہے مثال کے طور پر جو ہے آدمی نے اپنے کھیت میں گھاس خاص قسم کی جو ہے محنت کر کے گھاس اگائی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ سب لوگوں کا حصہ ہے سب لوگ جو ہے اس میں سے لے جائیں اپنے جانوروں کے لیے یا اسی طرح سے پانی ہے کسی نے محنت کر کے کوئی تالاب بنایا ہے اپنی زمین میں تالاب کھودا ہے ہاں اپنی ضرورت کے لیے اپنے کھیت کے لیے اے, یا اسی طرح سے اس سے کچھ انکم آنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے جو ہے وہ محنت کی اس پر پیسہ لگایا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سب کی ہے سب لوگ جو ہے اس حدیث کی پیش نظر سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اس کو جو ہے کرایہ یا اسی طرح سے اس کو فائدہ نہ دے ایسے یہ مطلب نہیں ہے یہاں تک یہ باب ختم ہوا باب و حیال مواد سب کا تقریباً تعلق جو ہے زمین سے اور زمین میں موجود چیزوں سے اب آگے وقف کے وقف کا باب چل رہا ہے شروع ہو رہا ہے باب الوقف وقف کا بیان وقف سب لوگ تقریباً جانتے ہیں اردو ہندی جاننے والے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وقف کا کیا مانا ہے وقف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سے اپنی زمین جائیداد باغ کوئی جگہ اللہ کے راستے میں دے دے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن اس کو نہ کوئی اپنی ملکیت بنا سکتا ہے نہ کوئی اس کو دوسرے کو ہدیہ اور ہیبا کر سکتا ہے اور نہ اس کو بیچ سکتا ہے وقفے کا مطلب یہی ہے کہ اصل باقی رہے اصل باقی رہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے اٹھاتے رہیں بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے ہوتا ہے تو اسی سے متعلق یہ حدیث یہاں پر پیش کی جا رہی ہے انا بحرط رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادا مات ال انسان ان قطع عنه عمل علام صداقت جاری اول دن صاحن یہ بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے ان قطن مرنے کے بعد پھر عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی ثواب اب اس کے حصے میں لکھنا بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے علا منصلا تین چیزوں کے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے کون سی تین چیزیں ہیں نمبر ایک صداقت جاریہ صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ جیسے کسی نے جو ہے اپنی زمین وقف کر دی باغ وقف کر دیا کہ لوگ جو ہے اس باغ کے پھل کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا رہے گا یا اسی طرح سے زمین وقف کر دی کہ اس میں لوگ کاشتکاری کریں اور یا کسی خاص جہت کو خاص سوسائٹی مدرسے مسجد کو دے دیا کہ اس میں زمین کی جو پیداوار ہوگی وہ فلا فلا لوگ یا کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کی پیداوار استعمال ہوگی اسی طرح سے کسی نے کنواں کھدوا دیا نل لگوا دیا جس سے بھی مسلسل برابر لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں مسجد بنوا دیا درسا بنوا دیا یہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہوتے ہیں درخت لگا دیا تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے حق میں ثواب لکھا جاتا رہے گا اسی طرح سے دوسری چیز ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا وہ ہے علم کہ مرنے والے نے علم چھوڑا ہے اپنے بعد علم چھوڑنے کی اور مرنے کے بعد علم سے فائدہ اٹھانے کی کئی ساری شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ خود آدمی نے پڑھایا تعلیم دی لوگوں کو آدمی نے خطبے دیے تقریر کی بیانات کیے اب لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کتاب تحریر کی جو ہے سی ڈی کیسٹ وغیرہ بنا کر کے ہو گیا اسی طرح سے ہاں پڑھا کر کے گیا کسی کو سکھا کر کے گیا یہ سب علم میں شامل ہے اسی طرح سے علم میں میں یہ چیز بھی شامل ہے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور علم جیسے کسی طالب علم کو کسی لوکے کو کوئی پڑھا کر کے گیا کہ اس کے پڑھائی کا خرچ برداشت کیا کفالت کی اس کی اور اس کو پڑھایا لکھایا سارا خرچ برداشت کیا تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور جو ہے علم بھی ہو جائے گا کہ علم وہ چھوڑ کر کے گیا اپنے ذریعے سے نہ صحیح بلکہ دوسرے کے ذریعے سے وہ تو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا اسی طرح سے اولدین سالحن دوڑو لہو کہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کی دعا, اسی اس کے لیے دعا کرے ولادن سال نیک اولاد ہو اور اس میں ولاد کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے اور اسی وجہ سے اس کی صفت منس لائی گئی ہے لیکن اس میں صرف بیٹا نہیں شامل ہے بیٹے شامل نہیں ہیں مدکر یا نرینا اولاد نہیں شامل ہے بلکہ بیٹے اور بیٹیاں سب شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے اور بیٹیاں کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ سب بھی اس میں شامل ہیں جو نیک اولاد ہیں پوتے نواسے نواسیاں پوتیاں یہ سب اگر جو ہے اپنے دادا دادی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی جو ہے اس کو پہنچے گا اور اسی طرح سے عام مسلمان بھی اگر کسی مرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی ثواب پہنچے گا اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ اپنے پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں گے یا کرتے ہیں کہ اے ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں تو مومنوں کی دعا ان کے بھائیوں کے لیے تمام مسلمانوں کو پہنچتی ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے قرآن میں آئے ہے ربن اخصر علی ولی والد ولی مومنینا یوم اقم الحساب ہاں اسی طرح سے جرازی کی دعا میں ہے اللہ اغفر لہینہ وہ میتینا وغائبنا تو یہ سب دعائیں دعاؤں کا ثواب جو ہے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے وعلیکم السلام اپنے لیے جو ہے ان تینوں میں سے کوشش کریں کہ سب میں حصہ لیں اور اگر نہیں تو کم از کم ہاں کچھ میں ایک دو میں ضرور حصہ لیں خاص کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر پیسہ دیا ہے تو کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیں کوئی صدقہ جاریہ اپنے اپنے بات کر کے جائیں ورنہ تو کیا کہتے ہیں موت کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم کر لیا جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مرشاد فرمایا کہ آدمی کا مال مال میں سے آدمی کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا جو پہن لیا اور جو اپنے لیے آگے بھیج دیا جو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں وہ آدمی کا ہے اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ ورتا کا ہے وہ تقسیم کر لیں گے کوئی خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو حالات ایسے ہیں کہ بڑا کم ہی ایسا ہوتا ہے چند روز تک جو ہے ماں باپ کے بارے کی غم کا اور ان کی جدائی کا احساس رہتا ہے باقی جو ہے دھیرے دھیرے بھولتے جاتے ہیں دعائیں تک بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ سب کا حال اللہ تعالیٰ مفرت فرمائے سب کے والدین کی اور صدقہ جاریہ اور اسی طرح سے علم ہے علم ہم لوگ جو سیکھتے ہیں آپ سب لوگ یہاں درس دروس میں دا سنٹر سے سیکھتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھیں اس کو جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اس کو پھیلاتے رہیں اس کو لوگوں تک بتائیں لوگوں کو بتائیں آج کل تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ذریعہ ہم شروع ہو گیا ہے ہاں سوشل میڈیا کا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ثواب کما سکتے ہیں ہاں دروس ریکارڈ کریں اور اپنے گروپ میں بھیج دیں ہاں لوگوں تک پہنچا دیں تو یہ بڑا اچھا ذریعہ ہو گیا ہے علم پہنچانے کا اور علم کی نشوشات کا اپنے گھر پر بھی تو علم بڑی بڑی اچھی چیز ہے جس کا ثواب پہنچتا رہے گا اب ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو جن لوگوں نے پڑھایا ہم لوگ نیت کریں نہ کریں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو جو ہے آٹومیٹک, آٹومیٹک خود بخود ان کو ثواب پہنچتا جائے گا جتنے لوگوں نے ہم کو پڑھایا ان کو جنہوں نے پڑھایا ان کے پڑھانے والوں کو ان کے اساتذہ کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہے گا ہم جن کو پڑھا رہے ہیں ہم؟ ان کا ثواب ہمیں ملے گا اور وہ لوگ جن کو پڑھائیں گے جن کو جن تک علم کی نشو وشات کریں گے پھیلائیں گے تو یہ سلسلہ بڑا اچھا بڑا عمدہ سلسلہ ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت میں اس کے حصے میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی ہاں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے سنتن حسنتن و اجر من عمل بہا کہ اسلام میں موجود کسی نیک عمل پر جس نے عمل کیا اور جس نے اس کو شروع کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا یعنی خیر کا کام اگر کسی نے شروع کیا اور اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے وہ خیر کا کام آہ, کرنا شروع کر دیا ہوں کوئی ایک مسکین شخص آیا یہاں پر ہاں کسی نے جو ہے لوگوں کو ابھارا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ حقدار ہے اور اس کی مدد کی اب اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے صد و خیرات کرنا شروع کر دیا تو کیا ہے کہ اس کو اس, کا, اس کو بھی ملے گا اور جتنے لوگ اس کے اس نیک کام پر ابھارنے کی ابھرنے کی وجہ سے جو لوگ اس نے کام پر عمل کریں گے ان کو ان کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا ان کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن اس کے برخلاف بھی ہے اگر کسی نے برا کام کوئی شروع کیا اور لوگ یعنی برائی کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس کو جو ہے ان لوگوں کے گناہوں کا حصہ بھی اس کے اوپر ڈالا جائے گا ہاں ولاحم تو اپنا گناہ خود اٹھائیں گے اور ان کے کہنے کی وجہ سے جو لوگ وہ گناہ کریں گے ان کا گناہ بھی جو ہے اس کے اوپر لادا جائے گا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو خیر کے کام میں بہرحال بڑی برکت ہے اور دین کی نشوشات کرتے رہنا چاہیے آج کل کے دور میں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ آپ کو نیکی اور ادر ثواب کما سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نشوشات کرے جس علم کو پھیلائیں اس کا صحیح علم ہونا چاہیے صحیح بات کو قرآن حدیث کی سچی بات کو ثابت ہو قرآن حدیث سے ہاں ورنہ تو آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے بس ایک چیز آئی دیکھ لیا اس کا اتنا ثواب ہے اس کو جو ہے اتنے لوگوں تک پہنچائے ہاں اس کا اتنا ثواب ملے گا اس کا اتنا ثواب ملے گا صحیح چیز ہے تو پہنچائیے اور صحیح چیز نہیں ہے آپ کے واٹس ایپ پہ اور آپ کے فیس بک پہ آتی ہے تو اس کو نہ بھیجیے بلکہ اس کو لکھ کر کے تحقیق کر کے تب بھیجیے کہیے کہ بھائی یہ بات غلط ہے جو آپ پھیلا رہے اس کو نہ پھیلائیے وہاں بھی آپ جو ہے لوگوں کو صحیح بات بتا سکتے ہیں جی تیسری چیز کیا ہے بڑی اہم چیز ہے اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص اس مرحلے سے گزرتا ہے اور وہ کیا ہے ولدن ان سالح یہ لہو نیک اور جو اس کے لیے دعا کرے تو اصحاب اولاد کو جو صاحب اولاد ہیں ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بڑی محنت کرنی چاہیے بڑی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے موت کے بعد ان کے نیک اعمال کا ثواب ہم کو خود بخود ملتا رہے ہاں اسی لیے اولاد کی تربیت پر بہت ابھارا گیا ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا یا ایدینہ من وہ انف سکم و اہل اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو ہاں, ہاں اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے تو اولاد ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت میں ان کو دینی تعلیم دینے میں ان کو قرآن حدیث پڑھانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور خاص کر کے دیکھیں اپنے بچوں کو اگر آپ دینی تعلیم دیں گے دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے قرآن کا حافظ بنائیں گے عالم دین بنائیں گے اور دین کا مبلغ اور داعی بنائیں گے حافظ حدیث بنائیں گے تو وہ بچہ آپ کا آپ کے حق میں اس بچے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جس کو آپ نے دنیا کی تعلیم دی دنیاوی تعلیم دی وہ بچہ آپ کا انجینئر بن گیا وہ آپ بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا وہ بچہ آپ کا جو ہے کچھ اور بن گیا دنیا کما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرے نیک امال کرے ٹھیک ہے لیکن جس بچے کو آپ نے عالم دین بنایا حفظ قرآن بنایا خطیب بنایا مقرر دائی اور مبلر بنایا اس کے حصے سے آپ کو جو ثواب ملے گا کسی اور کے حصے سے ثواب نہیں ملے گا جو بھی وہ عمل کرے گا وہ آپ کے حصے میں ڈائریکٹ چلا پہنچتا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے تو اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں سب لوگ کوشش کریں دنیاوی تعلیم بھی دنیا کا بھی انتظام اس کے لیے کریں لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے دین کو ترجیح دینی چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم اور عالم دین بننے کے بعد بھی بہت سارے چانسیز رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے عالم دین بننے کے بعد بھی انجینئر بن سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے اور جو ہے اسی طرح سے اور دنیاوی کام کر سکتا ہے وہ ہاں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے اب آج کل جو ہے ماشاء اللہ جو مدرسے جو مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں بہت سارے ساتھی ہیں ابھی بھی اور پرانے بھی ان میں سے کئی کئی ساتھی جو ہے ڈاک, ڈاکٹر بن گئے ہیں کئی ساتھی انجینئر بن گئے ہیں کئی ساتھی ٹرانسلیٹر بن گئے ہیں کئی ساتھی جو ہے اے, وہ بن گئے ہیں اے, مطلب ایمبیسی وغیرہ میں جو ہے ٹرانسلیٹر بن گئے ہیں تو دنیا جتنی ملنی ہے وہ تو ملے گی وہ کہاں جائے گی دنیا اللہ تعالیٰ نے جتنی رستے لکھ دی ہے بچے کی اور یہ رسک کب لکھا ہے آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے ہی اور پھر دوبارہ پھر نیا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تیار کرتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہو جاتا ہے جب روح ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس کے اس کے کی تجدید پھر سے کی جاتی ہے یعنی اب وہ لوہے محفوظ سے نکال کر کے ایک نیا ریکارڈ اس کا پھر بنایا جاتا ہے نئی فائل تیار کی جاتی ہے اور اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کیا عمل کرے گا کتنے دن، دنوں تک رہے گا شقی الم سعید ہاں سعید الم شقی نیک بختے ہوگا بد بخت ہوگا تو یہ تو سب لکھا لکھ دیا گیا ہے روزی مل کر کے رہے گی ہماری روزی کا ایک حصہ ایک دانہ کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا نہیں لے سکتا تو اس لیے جو ہے روزی وغیرہ کے بارے میں دنیا کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہو بلکہ اولاد کو اپنے جو ہے نیک تعلیم دے نیک اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرنی چاہیے دینی تعلیم دینی چاہیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب تھے بلکہ اپنا ہی واقعہ ہے کہ میری والدہ سے میرے کوئی رشتہ دار بار بار کہتے تھے کہ ارے اپنے بیٹے کو کیا قرآن کی تعلیم اور جو ہے عالم حافظ بنا رہی ہیں آپ جو ہے آپ کا بچہ کیا کرے گا ہاں معذور بھی ہے اور جو ہے کیا کھائے کمائے گا کہی جو ہے اسی طرح سے مسکین اور غریب کی طرح سے زندگی گزارے گا اس کو کوئی دن... دنیاوی تعلیم آپ جو ہے پڑھائیے تاکہ جو ہے کچھ کمائے اس کی دنیا بنے تو بہرحال میری والدہ نے جو کچھ بھی ان کو جواب دیا لیکن لگی رہی دعائیں بھی بڑی کی اور واقعی والدہ بہت عظیم نعمت ہوتی ہیں اور سب کی والدہ کا ہی حال ہے سب اولاد سے اپنی محبت کرتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فضل ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا قرآن کا حافظ بنایا قدین کا جو بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے بنایا آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہنچا دیا ہاں تو کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کی کسی نعمت کی کمی نہیں الحمد لیکن میں ان صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ واقعی آج وہ خود پریشان حال ہیں اور آج ان کے بچے بھی ان کے بچے بھی ایک دو نہیں چار چار پانچ پانچ بچے ہیں ان کے لیکن حال یہ ہے کہ یعنی فقیر اور مسکینی کی زندگی ان کے بچے گزار رہے ہیں تو دیکھیے دین کو کبھی جو ہے کم نہیں سمجھنا چاہیے دینی تعلیم کو کبھی ہاں کم نہیں سمجھنا چاہیے دینی تعلیم کو فوقیت دینی چاہیے ہاں اللہ تعالی نے کیا فرمایا عرف اللہ دراچات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایمان والوں کو بلند کرتا ہے اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم تو ٹھیک ہے لیکن جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اہل علم کو دیا ہے دوسروں کو نہیں حاصل ہے دنیا کی دولت جو ہے وہ ایک کوڑا ہے معمولی حیثیت ہے دین کے مقابلے میں اس لیے جو ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے صالح بنائے عالم دین بنائے حافظ قرآن بنائے دین کا دائی اور مبلغ بنائے یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے جو صاب اولاد ہیں اور جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کم از کم وہ ایک نیک اولاد بن کر کے ویسے جن کا ہم سب کے ماں باپ ہیں ظاہر سے بات ہے ہم نیک خود نیک بنے اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اصاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اردم خیبر فاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ إني صبت أرضا بخيبر لم أصب مالا القط هو أنفس عندي هو أنفس عندي من قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها قمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يباو عصلها ولا يرث ولا يحب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمغذل مالا متفق عليه والنفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره ذرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما كي روايته وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی ایک زمین ملی خیبر میں ایک زمین ان کو ملی مال غنیمت کے طور پر خیبر فتح ہو گیا جہاں پر یہودیوں کا قبضہ تھا وہاں پر ان کو ایک زمین ملی تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے عطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستا امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مشورہ طلب کرنے کے لیے کہ کیا کریں حکم طلب کرنے کے لیے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کی ایک زمین غنیمت کے طور پر ملی ہے آج تک میں, میں اتنے اچھے اور عمدہ مال کا مالک نہیں بنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کے اصلے کو اپنے پاس رکھو ہوں انش تحابست اسلحہ و تصدک تبہا آپ چاہیں تو اس کو اپنی ملکیت پہ باقی رکھتے ہوئے اس کو کیا کریں اس کو صدقہ کر دیں یعنی اس کے اصل مالک آپ رہیں گے اور اس کی جو پیداوار ہوگی وہ فی سبیل اللہ خرچ ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا کہ اصل ملکیت وہ باقی رہے گی یعنی گویا کہ وقف کر دیا لیکن زمین کو وقف نہیں کیا اصل, مل... اصل ملکیت کو وقف نہیں کیا کہ اس کی پیداوار اور اس میں اس سے آنے والے پھل وغیرہ کو صدقہ کر دیا پھر سبھی اللہ وقت کر دیا کس بات پر کہ لا اصلحا، کہ اس کی اصل،, یعنی اصل زمین بیچی نہیں جائے گی ولا اور وراثت میں بھی عمر کی اولاد کو وراثت میں بھی نہیں ملے گی ولاو ہب اور نہ اس کو کسی کو بطور ہدیہ بطور حبا دیا جا سکتا ہے چنانچہ اس کو صدقہ کر دیا فقیروں میں اور قریبی رشتے داروں میں اور اسی طرح سے گردنوں کے آزاد کرنے میں اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں مسافرین کے لیے اسی طرح سے مہمانوں کے لیے اور اسی طرح سے یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ جو اس زمین کی دیکھ ریک کرنے والا ہو اس کے کھان اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس میں سے وہ کھائے یعنی اپنی ضرورت پوری کرے اور یعنی بھلائی کے ساتھ اور اسی طرح سے اگر کوئی اس کا دوست ہو تو اس کو بھی کھلا سکتا ہے اس میں سے یہ حدیث متفق لئے ہے اور یہ لفظ صحیح مسلم کا ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں لفظ بھی ہے تصد اسلحہ نون فقو فماروح کے اس کے اصلے کو صدقہ کر دیا اصل کو صدقہ کر دیا کیا مطلب ہاں کہ پوری زمین صدقہ کیا لیکن وہ زمین بیچی نہیں جائے گی اس کی اصل بیچی نہیں جائے گی آگے جیسا کہ ذکر لا یبا بیچی نہیں جائے گی ولاوہ نہ کسی کو اتیے میں یا ہدیے میں دی جائے گی لائکن فکو فامر لیکن اس کا جو پھل ہوگا وہ ان اوپر کی مذکورہ چیزوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آدمی اپنی زمین جائداد کو وقف کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے اور یہ چیز اس کے لئے کیا ہو جائے گی؟ صدق جاریہ ہو جائے گی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ علی الصدقہ الحديث وفیہ فأما خالد فقد احتبس ادراعہو واعتادہو في سبیل اللہ متفقن علیہ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زکات کی وصولی کے لیے بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر کے تین شخص تین لوگوں کے بارے میں شکایت کی اور رپورٹ درج کی کہ خالد ابن ولید ابن جمیل اور عباس بن عبد المطلب ان لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو ایک لمبی حدیث ہے اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خالد نے تو اپنا اپنی زرحیں اور اپنا سارا مال جو ہے اپنی سواری اپنا اثاثہ سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے تو سب کچھ تو اللہ کے راستے میں دے دیا اب ان سے زکات لینے کی کیا ضرورت ہے اب ان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں تو یہ حدیث کا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زکات میرے ذمہ ہے میں نے ان سے جو ہے دو سال کی زکات لے لی تھی تو وہ زکوت کے ان کے اوپر وہ زکوۃ اپنی ادا کر چکے ہیں گویا کے اور ابن جمیل کے بارے میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حال تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس مال نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو پھر اب وہ جو ہے مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہا ہے یعنی گویا کہ اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسری طرف نفاق وغیرہ کی طرف تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ زمین وغیرہ یا کوئی چیز اپنی اللہ کے راستے میں وقف کی جا سکتی ہے باب الحبتی رقبا نیا باب شروع ہو رہا ہے ایک دو ہدی پڑھ لیتے ہیں بشیر اللہ تعالی عنہما ان اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انل تو ابنی ہادہ غلامن کا نلی فکال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک اللہ دی کا نل تہ مطلح فقال اللہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي لفظ فامطلق بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري مکال ارقا کو سوا کال ولا کال فلا ادل بابل ہیبا ہیبا مانے کیا ہوتا ہے کسی کو گفٹ دینا عطیہ کرنا ہدیہ دینا کسی کو کوئی چیز ہیبا کر دینا دے دینا ول عمرا ور کس کو کہتے ہیں عمرا الف جو مقصورہ کے ساتھ ہاں کے ساتھ نہیں عمرا یہ عمر سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے کسی کو گھر یا زمین یا کوئی چیز دے دے اور یہ کہے کہ جب تک تم زندہ رہو تم اس کو استعمال کرتے رہو جب تک تم زندہ رہو اس زمین پر کاشتکاری کرتے رہو کھاتے پیتے رہو جب تک تم زندہ رہو اس گھر میں رہو تمہارے مرنے کے بعد میں ایک چیز واپس لے لوں گا اس کو کہتے ہیں عمرہ اور رقبہ کس کو کہتے ہیں رقبہ اصل میں راقبہ یاقب و مراقبہ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا رقبہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو زمین دے دے اور یہ کہے کہ یہ زمین تم اپنی زندگی تک استعمال کرو جب تم مر جاؤ گے تو میں اس کو واپس لے لوں گا اور اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو یہ زمین تمہاری ہو جائے گی یہ گھر تمہارا ہو جائے گا تو گویا کہ ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا،, کرتا ہے اس میں تو یہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں تھیں تو اسلام میں اس کو مطلب کہ چونکہ ہدیہ اور اس کا تعلق اس سے ہے کہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے اسلام نے اس کو جو ہے باقی رکھا ہے تو یہاں پر حدیے سے متعلق اور حدیث سے متعلق اور گفٹ سے متعلق حدیث ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں یہ صغار صحابہ میں سے ہیں ہجرت کے دوسرے سال ان کی پیدائش ہوئی اور ایک بڑی مشہور حدیث اور بڑی عمدہ حدیث یہ روایت کرتے ہیں کون حدیث ہے کون سی حدیث ہاں وہ یہ حدیث تو ہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے ہم لیول ون والے کہاں حلال ہیں؟ حلال ہاں ان الحلال ہلال و ان الحرام ابین بہت مشہور حدیث ہے بڑی عمدہ حدیث ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے تو بہرحال یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے جو میرے پاس غلام تھا اس کو ہدیے میں دے دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ہر بیٹے کو ہر اولاد کو اسی طرح سے ہدیہ دیا ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا اللہ یہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نعمان کو یہ غلام جو ہے ہدیے میں دیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گی آپ جائیے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے تو وہ لے کر کے ان کو آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دیا ہے یہ آپ اس پر گواہ ہو جائیے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے ہر بیٹے کو اپنی اپنی ہر اولاد کو یہ دیا ہے اسی طرح سے غلام دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارضو اس کو لوٹا لو اس کو کیا کرو لوٹا لو ان کو نہ دو اور ایک لفظ ہے ایک لفظ میں یہ ہے کہ میرے والد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ میرے اس صدقے پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ افعلت ذالک والدی کا کل کیا آپ نے ہر اپنی ہر اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کیا یعنی سب کو غلام دیا ہے تو انہوں نے کہا کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اے لوگو اللہ سے ڈرو عمومی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو اللہ سے اولادکم اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف سے کام لو فارا جا آبی فارد تل میرے والد واپس آئے اور اس جو صدقہ کیا تھا مجھے گفٹ میں دیا تھا اس کو واپس کر لیا تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اصحاب اولاد اور بال بچوں والوں کے لیے جو ہے یہ بات یہ حدیث بہت اہم ہے کہ بچوں کے درمیان آ, عدل و انصاف سے کام لے اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو کیا ہو جائے گا ظلم ہو جائے گا ظلم کے ساتھ ساتھ بچوں میں آپس میں تو دشمنیاں ہوں گی آ, اور جن بچوں کی حق تلفی ہوگی وہ آپ کو بھی ہاں برا جانیں گے آپ کے بارے میں بھی ان کا اچھا خیال اچھا گمان نہیں رہے گا اور جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کر کے دیکھ لیں چھوٹے بچے ہیں آپ کسی ایک کو لا کے گفٹ دے دیجیے ہدیہ دے دیجیے تب دیکھیے جو بال بچے والے ہیں سب سب لوگ محسوس کرتے ہوں گے تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں بچے پھر روتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سب اس لیے بچوں کے درمیان جو دینے میں اور جو دینے میں برابری سے کام لینا چاہیے البتہ اگر ضروریات ہیں ضروریات بچوں کی الگ الگ ہیں تو پھر اس میں جو ہے ادل والی بات نہیں ہوگی کہ ہاں اگر جو ہے کوئی بچہ بڑا ہے کوئی بڑا بچہ ہے اب وہ پڑھ رہا ہے اس کے اسکول کی فیس اتنی ہے اس کی پڑھائی پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے اب اس کی پڑھائی لکھائی میں اس کو کمپیوٹر کی بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچے کو لا کے آپ نے کمپیوٹر لیپ دیا ہے سب بچوں کو لا کیونکہ اس کے پڑھائی سے متعلق ہے ہاں البتہ اگر جو ہے وہ اس مستوا تک پہنچ جائے اتنے برابر پہنچ جائیں اور آپ جو ہے آپ نے پہلے بیٹے کو جو ہے دلایا تھا اس کی بھی ضرورت ہے آپ اس کو نہیں دلا رہے ہیں اس کے اور آپ کے پاس ہے استطاعت دلانے کی اب اب اگر آپ نہیں دلا رہے ہیں تب یہاں پر کیا ہوگی حق تلفی ہوگی اب کئی بچے آپ کے پاس ہیں بڑا بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے ضروریات ہے آپ نے اس کو گاڑی دلا دی بائک دلا دی یہاں ہے آپ نے اس کو کار دلا دی تو کیا مطلب سارے بچوں کے لیے آئیں لے آئے نہیں ضروریات کے تحت جو ہے ہا, البتہ اس طرح کے جو عام ہدیے ہیں عام چیزیں ہیں اس میں اب, اس میں جو ہے برابری کرنی چاہیے ہاں تو سمجھ گئی نہیں معاملہ جیسے اب بڑے بچے چھوٹے بچے اب جو ہے بچی بڑی ہو گئی ہے اب اس کو جو ہے اس کے اس کے کپڑے اس کی ضروریات اس کا نقاب اس کو وغیرہ اس کی کچھ اور ہیں چھوٹے بچے کے کچھ اور ہیں تو یہ نہیں کہ سب کے لیے جو ہے اسی طرح سے کیا جائے یہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کسی کے حق پلفی نہ ہو لیکن اگر اس طرح کا کوئی ہدیہ ہو آئنی ہدیہ ہو کہ دے رہے ہیں آپ تو سب کو دیجیے اس طرح کا ہدیہ یہیں پر یہ آج کا درس سے ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک لفظ اور ہے تھوڑا سا مکمل کر لیں وہ پھر روایت اشہد آل غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ گواہ بناؤ یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا کہ اصر روکا کیا تمہارے, تمہارے لیے یہ چیز پسند ہوگی یا تمہیں خوش کرے گی کہ نیکی میں سب کے سب برابر ہوں تو انہوں نے کہا یعنی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تمہاری فرما برداری کرنے میں کیا تم چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ تمہاری فرما برداری کرے تو انہوں نے کہا ہاں تو کہا کہ پھر ہاں تب تو ہاں اگر ایک کے ساتھ ایک کو ہدیہ دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے تو پھر تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری نہیں ہو پائے گی اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور بڑی اہم حدیث ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ عالیہ نبیر محمد علیہ وسابق عین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ